الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه المئين ومن تبعهم بهساني إلى يومك أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتفون محترم حضرات دینی بھائیوں اور دوستوں یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے آخری اشرے میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں اس اشرے میں جو بڑی خیرات و تھی ان میں سے, ان میں سے ایک لہرت القاد جس کا تذکرہ پچھلے خطبے میں بھی آیا تھا ماہ رمضان کو اللہ تعالی نے جن خیرات اور برکات سے نوازا ہے ان میں ایک ایک, ایک آخری اشارے میں اللہ تعالی نے لیلۃ القدر رکھی ہے اور لیلۃ القدر کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کے ایک صورت نازل کی انا عند الله فی لیلۃ اس سورت کی پانچ آیتیں ہیں اور پوری سورت جو ہے صرف لہلت القدر کی فضیلت میں نادل ہوئی ہے علت القدر کا بڑا اونچا مقام مرتبہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت اہمیت اور خیر و برکات کے لیے پوری ایک سورت نادل کیا کسی اور چیز کا کوئی تذکرہ اس میں نہیں ہے نبی علیہ سلاط السلام نے اس لئے القدر کی اہمیت اور فبیلت بیان کرتے ہوئے ابتدار رمضان ہی میں آپ نے آپ اعلان کر دیتے تھے جب رمہ رمضان رمضان کا, کا چاند نکلتا اسی وار کا آپ اعلان کرتے تھے لوگوں کو یاد رکھو وفی علیہ خیر الفری من خورے وہاں مل خیر آسمتے اے لوگوں اس ماہ رمضان میں جو خیر و برکت کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ نے بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں بڑی مفرت اور بخش کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لہ القدر کہا جاتا ہے من خورے فقد حرم ہو جو انسان لہلۃ القدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ رمضان کی ہر قسم کی برکتوں سے سمجھو محروم کر دیا گیا بہت ہی اہمیت رات رکھتی ہے دوستو اس رات کا وقت شروع ہوتا ہے گرو بشرم سے لے کر کے سلاؤ الفجر اذان فجر جب تک سحر کا وقت ختم نہیں ہوتا غرو بشرم سے لے کر کے طلوع فجر تک اذان فجر تک یہ رات پوری لہرت القدر ہوتی ہے اسی لیے ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم پورے رمضان کے خیر و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس رات کو اس رات کو سمجھیں اور اس رات میں جو اللہ تعالی نے برکتیں رکھی ہیں کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور تنزل زل المنا ایک اور یہی وہ رات ہے کہ آسمان سے رہبت کے فرشتے ہیں اور بتا دے خود جبرائیل امین علیہ السلاط بھی زمین پر آیا کرتے ہیں اور آتے کس لیے ہیں روایات میں واضح کیا کہ جب کوئی را اس رات کو اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اور بندی دعا مانگتا ہوا میرا تو اس پر یہ فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ اس بندے نے اس رات میں جو کچھ سے مانگا آپ اس کی دعا کو قبول کر کے اسے دے دیں اس لیے ہم یہ خوب کثرت محنت کر کے اور اب ٹائم نکال کر کے اس رات کو عبادت میں مضمون رکھیں توبہ استقار اور اس رات کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی دعا جو بیان کیا اللہ ان کافا پاپ علی اور ایک بہت بڑی چیز اور ہے دوستو یہ لہ القدر الفطر اللہ تعالیٰ سلام یعنی جبرائیل عیل امین اور اللہ تعالی کے رحمت کے فرشتے اس رات کو زمین پر چلتے ہیں اور ہر سگما گو سے سلام کرتے ہوئے ہی جاتے ہیں اور یہ سلام بھی ہمارے لیے بہت رحمت و برکت کی چیز ہے وہ بھی فرشتوں کی زبان سے اگر ہمیں کی مل جائے دوستو تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور یہ سلام اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمائے آنم اس حقیقہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے جاؤ ان سے سلام کرو وسط میں اور یہ تمہارے سلام کا جواب کیا دیتے ہیں اس کو ذرا اچھی طرح سے یاد رکھنا فائن نہ قیامت تک آنے والی تریت آپ کی اور آپ کی اور آپ کی آنے والی نسل کی سب کا سلام اور جواب وہی ہوگا جو آج فرشتے تمہارے سلام کا جواب دے دیں گے حضرت آدم کر السلام علیہ کہا اور بوشتوں نے سلام کا جواب دیا یہی سلام جنت سے چلا ہے آدم علیہ السلام السلام کے زمانے سے اور یہ قیامت تک مسلمانوں میں حائب رہے گا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑے شب کی چیز ہے کہ آج دنیا میں ہر قوم کے اندر سلام کا, کا نظام طریقہ ہے ہر ایک نے اپنے اپنے سلام کا الفاظ ایجاد کیے ہیں لیکن مسلمان یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے جو سلام منتخب کیا ہے وہ آج سے ہی بابا آدم سے جنت سے شروع ہوا ہے اور قیامت کی صبح تک کہ اُمت مسلمان سلام کی سنت جاری رہی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کے توفیق نصیب فرمائے اور اے رسل القدر کی لوثیہت اللہ نے رکھی ہے ہم سب کو اس سے مال امال کرے اقول اکولی ہذا واستغفر الله لي ولکم واستغفرو إنه هو الغفور الرحيم الحمدللہ وکفا وسلامن لعبادہ الذین اصطفا اما بعد محترم حضرات یہ آسما رمضان کے آخری عشرے کے مخصوص احتام میں سے ایک حکم ہے زکات الفطر ادا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر من تعامر اور شاہ من شاعری اور شاہ امیر ابل خلر و زاری و انسا و شیر میرا مسلم او کما تالا رہی سراف شاہ نبی رہ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے زکاطر نہ کرنا تم پر فرق قرار دے دیا ہے اور ہر کلمہ دو مسلمان پر یہاں تک کہ آپ نے فرمایا آزاد پر بھی غلام پر بھی والدکار انسا مردوں پر بھی عورتوں کو بھی یہاں تک والا شغیر والکبیر چھوٹوں پر بھی اور بڑوں پر یہاں تک کہ جو بچے بالکل چھوٹے ہیں ممکن ہیں ایک دن کا یا دو دن کا ہو اس نے روزہ تو نہیں رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے بھی اس کے والد پر فرق قرار دیا ہے کہ کتنا بھی چھوٹا بچہ ہو اس کے طرف سے بھی انتقال اس سے کیا جائے اور آپ نے فرمایا شام من شامل او شام من تم کھانے پینے کی جو چیزیں بطور گلا کے استعمال ہوتی ہیں تقریباً ڈھائی پونے پونے تیس تک چاول ہو یا کوئی اور چیز اس کو ادا کر دینا چاہیے اور نبی علیہ سراط اس نام نے زکات فتر کا وقت مقرر کیا وہ ہمارا بہان کمر خرو جا سر مسلح لوگوں کے لیے جگہ جانے کے پہلے پہلے مستحقین کتنا ہاں نام ادا ہو جانا پہنچ جانا چاہیے سب سے آخری وقت جو ہے وہ ایک عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے ہر آدمی کا فترہ اس کے مستحقین کو پہنچ جانا چاہیے اگر اس سے پہلے بھی آپ نکالنا چاہیں تو اللہ تعالی نے پہلے بھی نکالنے کی اجازت دی ہے آپ دو چار دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں لیکن آخری وقت جو ہے وہ عیدگاہ جانے کے آپ کے عیدگاہ جانے کے پہلے نہیں لوگوں کے عید جانے کے پہلے پہلے اگر کسی نے اس سے زیادہ تاثیر کیا تو من ادا کمل سکا تم صدقات او کماتا رہی سلا کو جس نے عید گاہ جانے کے پہلے پہلے لوگوں تک اپنا فکرانہ پہنچا دیا اس کا تو اللہ نے قبول کر لیا لیکن وہ من بعد باد جس نے نماز کے بعد ادا کیا نماز عید کے بعد ادا کیا وہ عام سب ہو جاتا ہے وہ سترانے کا جو ثواب ہے اس کو نہیں ملا کرتا نبی علیہ علی نے سترانے کی بڑی اہمیت اور بڑی ضرورت اور اس کا مقصد آپ نے بیان بہت سمایا و الشنا توہمت اے لوگوں نے سترانے سے دو فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے روزے کا جو ثواب ختم ہو جاتا روزے میں نقش پیدا ہو گیا روزے کو خراب کرنے والی دو چیزیں ہیں ایک تو ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی تو قدارا کا فارا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار ایسے سرد ہوتی ہیں روزہ تو نہیں ٹوٹتا روزہ رہتا ہے لیکن روزے کا جو ثواب ختم ہو جاتا ہے روزہ ہمارا ناقص ہو جاتا ہے جب تو سلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کی بہت ساری چیزیں جس سے روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزہ تمہارا ایک ہو جاتا ہے اجر سواب ختم ہو جاتا ہے ایسی تمام چیزیں جو روزے دار سے سرد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب الفطر کو فرض قرار دیا اور اعلان کیا شیام اگر کسی روزے دار نے اتنا نہ ادا کر دیا تو پورے رمضان میں اس کے روزوں کے اندر جتنے نقائ جتنے عیوب جتنی خامیاں پیدا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سچرانا کی برکت سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور اس کا روزہ قبول ہو جاتا ہے نمبر دو آپ نے شاخ نمایا وہ تو یہ مشکل محتاط غریبوں پریشانہ لوگوں کے گھر کا ہو جاتا ہے یہ دو مقاصد ہیں اللہ رب اللہ ہمیں اس طرح سے کو ادا کرنے کے تو فکر سے فرمائے اور اللہ نے اعلان کیا من رکھا من جب کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے زکا سے فکر ادا کیا اللہ تعالی ہم سب کو نیک نیکامل کے توفک رسی فرمائے الہران رمضان اور القدر قیام اور شیام کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مرا مار کر دے المین ہم نے جو میوز شفا کلیات فرما جو پریشان ہار ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے ادمی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے رئیس الدونا اور ان کے امان اصحاد کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر بنا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو انہیں بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں خصوصاً حاکم اشار کا شیخ سلطان حفظ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے تمام اصحاب و امان اور ان تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ نیک تو ہر اچھے کام کیسے کام کی تو دے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھارا قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے انہیں بچا لے جس میں آپ کا گدم آپ کی ناراضگی امت اور ملت کا نقصان قوم اور وطن کا پسارا ہوتا ہے یہ اس ملک کو امن عم و امار کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت۔ بچا کر کے امن و امان نشی فرما اور جہاں بھی دنیا میں مسلمان اکلی میں زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت عزمت عسمت کے حفاظت فرما یہ رہا یہ وبا اور یہ بنا جو دائم بھی ہے دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کو اور تھا سارے عالم کو اس بلا اسفافت سے بچا لے جو اللہ تعالیٰ وفات پا رہے ہیں ان کی مففرت فرما دی ان کی غلطیوں سے درگر کر اللہ ان کے قبر کو نور سے حر دے جنت کے کیاری بنا دے اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اور جو آج تک محبوب ہے اللہ آئندہ کے لیے ان کو محفوظ کر لے والمسلمات عباد اللہ رحم و عیسا قرم و تدک الله ود قر اللہ, ان اللہ